پچھلے ہفتے غالباً ہم لوگ آئے تھے جنگی بدر کے آخری مناظر تھے آواز ٹھیک آ رہی ہے حضور اقدس علی تسلیم نے دعا مانگی اور اس رات بارش ہوئی تو بارش سے ساری صورتحال بدل گئی مسلمان جو تھے وہ چونکہ اوپر کے علاقے میں تھے اور دشمن جو ہے نیچے کے علاقے میں تھے نشیب میں تھے اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو وہ رہتا جس میں پیر نہیں رہے تھے مسلمانوں کے وہ بارش کی وجہ سے جم گیا رہتا اور نیچے جو لوگ تھے نشیبی علاقے میں وہاں کیچڑ ہو گئی تو یہ دعائیں جو اللہ کے رسول نے مانگی ساری رات اور یہ کہ اگر اللہ آج یہ چند لوگ جو میں سمیٹ کے لایا ہوں یہاں ان دشمنوں کے ہاتھوں ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرے نام لیوا اور تیری سچی عبادت کرنے والے اس دنیا میں رہیں گے نہیں ان دعاؤں کا اثر ہوا اللہ نے قبول فرمایا تو میں آپ سے آز کر رہا تھا کہ دعائیں اثر لاتی ہیں مگر دعاؤں کا استحقاق دعا کب مانگی جائے کہاں مانگی اللہ کے رسول نے اس پہ آپ غور کریں یہ دعا تو آپ مانگ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر بھی بیٹھ کر مانگ سکتے تھے مدینہ میں لیکن وہاں ہی مانگی آپ نے یہ دعا یہ دعا مانگی ہے این میدان میں آ کے آپ نے جو وسائل آپ کے پاس تھے چند گھوڑے تھے چند اونٹ تھے چند تلواریں تھیں لیکن جتنا کچھ اپنے پاس تھا جتنے ساتھی جتنی جانیں اپنے پاس تھیں اس کو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لگایا اور اس کے بعد اللہ سے مانگا اور اللہ نے مدد فرمائی تو دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے دعا کی مخالفت نہیں ہے مگر دعا کب مانگی جائے اور کہاں مانگی جائے اور کب استحقاق پیدا ہوتا ہے اللہ سے ہم قبولیت کا استقاق کب پیدا کرتے ہیں دعا کا یہ چیز ہے جو غور کرنے کی ورنہ اللہ کے رسول سے بہتر نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے اور نہ اس دعا سے زیادہ قبول ہونے کا کسی کا امکان ہے سیرت جب ہم کہتے ہیں تو سیرت سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنا اب اگر, اس رات اگر اللہ اس دعا کو قبول نہ کرتا تو آپ سوچیں کہ اس دنیا کا نقشہ کیا ہوتا دوسری جنگ عظیم میں مارٹلو کی جنگ مشہور ہے اٹھارہ اور انیس پندرہ اور سولہ جون کی درمیانی شب میں وہ جنگ ہوئی اور اس میں بارش ہوئی نپولین تھا اس لائے کو لڑا تھا وارٹرلو میں جو سیکرنڈ جنگ عظیم جو ہوئی ہے تو سارے ہیسٹوری کہتے ہیں کہ اگر اس رات بارش نہ ہوئی ہوتی تو آج یورپ کا نقشہ دوسرا ہوتا رات میں بارش ہوئی جس کی ایسے زمین گیلی ہو گئی نپولین نے انتظار کیا زمین سوکنے کا اور زمین سوکنے کا انتظار کرنے کے بعد جس کا یعنی تھا جرنل تھا جو اس کی مدد کے لیے دوپہر تک آ سکا جس کا نام تھا یعنی بلو بلوکھر بلو نام تھا وہ دوپہر تک آ سکا اور اس کے بعد جو ہے اس نے مدد کی اور وہ چند گھنٹوں میں وہ جنگ جیت لی نیپولین نے لیکن اگر بارش نہ ہوتی تو یہ جنگ صبح سے وہ شروع کر دیتا دوپہر تک کا انتظار نہیں کرتا زمین سوکھنے کا انتظار نہیں کرتا اور نتیجہ ہوتا کہ زبردست ولنگٹن میں وہ ہار جاتا شکست ہو جاتی اور یورپ کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا پریسڈینٹ کہتے ہیں کہ اگر اس رات بارش نہ ہوئی ہوتی تو آج یورپ کا یہ نقشہ نہیں ہوتا جو آج ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر اس صدر رمضان کو بارش نہ ہوئی ہوتی بدر کی جنگ میں بدر کے میدان میں تو آج دنیا کا نقشہ کیا ہوتا یہ یہ دنیا کے اصولوں پر بڑا کیونکہ وہ لڑائی جو تھی وہ کسی شخص کے لیے نہیں تھی اس لڑائی میں تو نیپولین کا نام ہو گیا مشہور ہو گیا دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں آج جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں خود جو ساری دنیا کو جنگوں میں جھونک رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں نہ جانے نجانے کتنے لوگوں کا خون بہار ہیں اور صرف جھوٹی چوداہٹ کے لیے کچھ بڑی طاقتوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے کچھ ناموں کے لیے لیکن یہ تو صرف اعلیٰ مقصدوں کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے سچائی کی خاطر کوئی مال لوٹنے کے لیے نہیں کوئی نام کمانے کے لیے نہیں یہ جنگ اگر ہار جاتے اللہ کے رسول خدا نخواستہ تو دنیا میں اللہ کے نام لیوا نہ ہوتے اور دنیا کا نقشہ ایک دوسرا ہوتا تو اس کی جیت اس بنا کر یہ بارش بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ بارش جو ہوئی اس نے اس کا نقشہ پلٹ دیا اور آج دنیا میں آپ کو جو اسلام ایک غالب طاقت کے روپ میں نظر آتا ہے یہ اصل میں اس دعا کا صدقہ ہے جو اللہ کے رسول نے مانگی اور اس شرط کے ساتھ مانگی کہ اے اللہ اگر آج یہ لوگ یہاں پر کچل دیے گئے تو قیامت تک تیرا پرچم اٹھانے والے لوگ نہیں رہیں گے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ دعا کی قبولیت کی شرط تھی کہ چونکہ یہ لوگ پرچم پر اٹھانے والے ہیں میرے اس لیے میں نے زندہ رکھوں گا لانے فرمایا باقی رکھوں گا تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر پر نہیں, اٹھائیں گے تو میں ان کو نہیں باقی رکھوں گا یعنی اگر ملت اپنے مشن کو بھول جائے گی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا اس کے ساتھ مشروط ہے کنڈیشنل ہے مسلمانوں کا دنیا میں موجود رہنا اور اس ملت کا دنیا میں موجود رہنا اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کا پرچم بلند کرے یہ دعا بھی اسی شرط کے ساتھ قبول ہوئی اللہ کے رسول اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو اس ملت کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ قبل نہیں ہے ایسی کوئی دعا نہیں ہے بحال یہ ہوئی اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے سر و سمان لوگوں کو یہ کمزوروں کو خدا نصیب ہوئی کمزوری اور ناطاقتی کی فتح ہوئی اور طاقت اور غرور والے ہار گئے اور یہی دعا مانگی بھی تھی اللہ کے رسول نے کہ اللہ یہ یہ طاقت کے نشے میں سرشار۔ یہ کمزوروں کو اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے بےقرار تو ہم کمزوروں کو فتح عطا فرما ان کو ذلت و خواری عطا فرما یہ رسول اللہ اللہ کے رسول نے دعا, دعا مانگی چانچے یہ ہوا کہ ستر لوگ ان کے مارے گئے دشمنوں کے ستر سے زیادہ قیدی بھی ہوئے مسلمانوں کے چودہ لوگ شہید ہوئے جس میں چھ مہاجرین تھے اور آٹھ ہسار تھے یعنی جن لوگوں نے کوچ کی دیا تحفظ دیا وہ زیادہ شہید ہوئے ان کے مقابلے میں جو مہاجر ہو کے آئے تھے مدینے سے مکہ سے ان تعاون کرنے والوں نے زیادہ جانیں دیں چودہ لوگ شہید ہوئے جس میں سے آٹھ ہیں انصار اور چھ ہیں مہاجر حضور علیٰ تسلیم نے سارے لاشوں کو اکٹھا کیا دشمنوں کی لاشوں کو اور آپ نے ایک گڑھے کے اندر ان کو دفن فرما دیا سب کو ایک ساتھ اور اس کے بعد وہاں میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے ان کو مخاطب کیا آپ نے کہا کہ جناب عمر فاروق سن رہے تھے ابر صدیق دلان سن رہے تھے آپ نے ان کو مخاطب فرمایا اور آپ نے کہا کہ بدترین لوگ تھے تم اس مانا کر کہ تم نے ہمسائگی کا حق بھی نہیں ادا کیا تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری مدد کی میں نے تمہیں سچائی کا پیغام دیا تم نے اس کے بدلے اذیتیں دی آپ نے تو سچائی کے پھول عطا کیے اس کے بدلے انہوں نے کانٹے عطا کیے وہ گلا جس سے سوائے حق کے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی اس کو گھونٹ دینا چاہا انہوں نے اور جو قدم بندگان خدا کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے اس کی راہوں میں کانٹے پھینکے انہوں نے بد نصیب ہم سے آئے تھے تم لوگ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جناب اوپر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ لوگ سن رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا بے شک یہ لوگ سن رہے ہیں یہ لوگ سن رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں مجھ سے میرے رب نے جو وعدے کیے تھے میں نے ان وعدوں کو سچا پایا ہے کیا تمہیں بھی نظر آیا کہ تم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ سچ تھے سب کو آپ نے وہاں کیا اور اس کے بعد آپ نے مدینہ اطلاع بھیج دی فتح کی مسلمانوں کی فتح کی اطلاع آپ نے دی مدینہ اور وہاں آپ تین روز تک تقریباً آپ رہے اس میدان میں ابھی مدینہ آپ گئے نہیں تین روز آپ رہے جناب زید نے حارثہ کو آپ نے بھیج دیا تھا مدینہ کہلانے کے لیے وہاں پر آپ رہے اور اس کے بعد ان قیدیوں کو آپ نے باندھا یہ قیدی جو پکڑے گئے تھے ستر لوگ کیسے کیسے لوگ تھے ان میں نظیب نے حارث حضور کے مقابلے کے لیے اس نے کہا کہ تم حضور کو اس نے کہا تھا جب مکے میں تھے تو نظیر بحارث نے کہا تھا کہ تم ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے تم کہتے ہو ان کو شاعر حالانکہ یہ شاعر نہیں ہے تم کاین کہتے ہو حالانکہ کاینوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. تم کہتے ہو کہ یہ اپنی اقتدار چاہتے ہیں حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ صرف قربانی دیتے ہیں اقدار نہیں چاہتے تو تم جو الزام لگاتے ہو وہ الزام دنیا ہضم نہیں کرے گی اس سے ان کے مقابلہ ایسے نہیں ہوگا اس کے بجائے نے یہ کیا کہ اس نے حضور کا تو حلقہ ہوتا تھا آپ تو صاحب کرام کو دست دیتے تھے دین کی تعلیمات آپ ان کو دیتے تھے اس کے مقابلے میں اس نے ایک اور مجلس منعقد کرنا شروع کی تاکہ کی توجہ کو ڈسٹرب کیا جائے قرآن کریم جب پڑھا جاتا تھا تو اس میں ہنگامے کرتا تھا اور مشقیں میں کہاں ہنگامے کرتے تھے شور مچاتے تھے تاکہ لوگ سننے نہ پائیں جیسے ہمارے دست کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ڈسٹرب کرنے کی کرتے ہیں لوگ ایسا حضور کے ساتھ ہوتا تھا اور ایک یہ تھا جو بالکل مقابلے میں قصے روم کے اور با, بادشاہوں کے اسمند و یار کے ایران کے قصے و سناتے تھے وہ لوگ اور کچھ اس نے لڑکیاں ایک ایسی کر رکھی تھیں جو گاتی تھیں ناچتی تھیں اور جو کوئی بھی اسلام کے قریب ہوتا تھا اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں اور اسلام سے دور کرتی تھیں ایک نفسیاتی طریقہ اس نے استعمال کیا کہ جو بھی دیکھو کوئی بھی نوجوان اگر اسلام کے قریب ہو رہا ہے مسلمانوں کے حضور کے قریب ہو رہا ہے تو اس کو جا کر اور سے تعلقات بڑھاؤ یہ اس کی ایک اسٹریٹجی تھی مسلمانوں سے توجہ ہٹانے کی اسلام سے توجہ ہٹانے کی تو یہ پورا کرتا تھا نغیب بن حارث اور وہ داستانیں سناتا تھا قرآن کریم میں ہے اس کا تذکرہ وبین الناسی میش تری اللہ حدیث ان سبیلّہ کہ کوئی انسان ایک ایسا بھی ہے جو لوگوں کی توجہ موڑنے کے لیے قرآن و حدیث سے اللہ کے رسول کی باتوں سے ایسا کرتا ہے کہ مقابلے میں اور محفل منعقد کرتا ہے تاکہ وہ پیغام وہ میسج لوگوں تک پہنچنے نہ پائے ایسا کرتا ہے تو یہ ہوتا تھا حدود اقدس تسلیم کے ساتھ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیشہ اسٹریٹجی ایکسی رہتی ہے شیطان کی ایسا کرتے ہیں لوگ اگر کوئی کوئی بھی آدمی آپ کو کوشش کر رہا ہے روشنی دینے کی لائٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگ جن کو خطرہ ہوتا ہے روشنی سے وہ اس کو برداشت نہیں کرتے بدلے میں اور دوسرا دوسرے پروگرام دوسرے ہنگامے توجہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے شروع کیے جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا روشنی یہ چمگادروں کو جو ڈر لگتا ہے نا زیادہ روشنی سے لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ روشنی نہ ہونے پائے تو نظری حارث تھا آپ نے اس کو بھی قید فرمایا اقبا ابن معید ابھی معید نماز آپ پڑھتے تھے تو, تو اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال لیتا تھا حضور اکس کے گردن کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ چھوٹی سی بچی تھیں اس وقت آٹھ نو سال کی اپنے نئے نئے ہاتھوں سے دھکیلتی تھی اور ان کو فار کو اور ان دشمنوں کو جو ہے دھکیلتی اور ہٹا دی تھی جناب فاطمہ اور تو کوئی حضور کی کوئی نرین اولاد تو تھی نہیں اکیلی زیاد جان اکیلی ذات مقابلہ کرتی تھی یہ رقبہ معید تھا اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا وہاں اور بہت سے تقریباً ستر لوگ وہاں ارسٹ ہوئے اور ان کو لے کر تین دن تک تو آپ وہیں رہے اس میدان میں بدر کے اور اس کے بعد ان کو لے کے آپ مدی نکلی روانہ ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہاری صاحب کو آپ پہلے بھیج چکے تھے تو یعنی اطلاع کے لیے اور یہاں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور تسبیح و تحلیل اور اللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے ہر بلندی اور بستی پر تیرا مدینہ کے لیے حضور آپ کو روانہ ہوئے وہاں پر آپ پہنچے مدینہ وہاں یہ قیدی تھی تو راستے میں آپ جا رہے تھے یہاں پہ ایک چیز یعنی جملے متریزہ ہوتا ہے لیکن چونکہ متعلق ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر دوں واپس جب ہو رہے تھے آپ مدینہ کو بدر سے تو اطلاع ملی کہ روم جو ہے رومی گورنمنٹ یعنی رومی جو اس وقت وہ تھا ایک بڑی طاقت تھی روم جیسے آج کل امریکہ اور روس دو بڑی طاقتیں دنیا میں ہیں ایسے امپائر تھے یہ دونوں روم اور کیسرا امپائر ایک ایرانی حکومت تھی جو فرات کے ادھر کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی دریائے افراد کے اور ایک رومی حکومت تھی جو ادھر پھیلی یہ دونوں طاقتیں ٹکر کی طاقتیں تھیں حضور اقداس کا جب بحثت ہوئی ہے سن 610 سو دس میں حضور کی بحثت ہوئی ہے اور آپ سن پانچ یعنی سن 520 کو آپ پیدا ہوئے پانچ ستر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے سن پانچ ستر یعنی عیسوی کے حساب سے اس وقت حضور کی جوانی کا زمانہ تھا بیس پچیس سال کے آپ تھے جو ان دونوں طاقتوں میں کشمکش شروع ہوئی اور انقلابات ان دونوں میں کشمکش تھی تو آپ کا تقریباً بیس سال کی عمر رہی ہوگی جب آپ نے ہلفل فضول بنایا تھا اور خانے کا کی تعمیر وغیرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک رہے تھے ان دونوں طاقتوں میں کشمکش شروع ہوئی تھی مسلمانوں جب آپ نے دعوے نبوت کیا تو مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں رومی حکومت کے ساتھ تھیں کسرا کے ساتھ نہیں تھیں ایرانی حکومت کے ساتھ نہیں تھیں اس لیے کہ ایران کے لوگ جو تھے وہ آگ کو پوچھتے تھے سورج کو پوچھتے تھے بتوں کو پوچھتے تھے اور یہ روم کے لوگ جو تھے یہ رسولوں کو مانتے تھے اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے جناب عیسار اسلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے تو اس طرح سے اہلک کتاب تھے ان کی کتاب تھی انجیل اور آخرت اور سب عقائد میں مسلمانوں کے قریب تھے بیت المقدس تو اس لیے مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں ان کے ساتھ تھیں اس کشمکشمے اور کفار کی دشمنوں کی ہمدردیاں تھیں ایران کے ساتھ جیسے آج بھی کوئی سیاسی واقعہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ گروپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی اس کی طرف ہے کوئی اس کی طرف ہے ایسا ہو جاتا ہے ابھی عراق کی اور اس کی کویت کی لڑائی میں کچھ لوگ عراق کی طرف تھے کچھ کویت کی طرف تھے تو اس جنگ میں اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا بس کہ ہمدردیاں اس معنی کہ کفار یوں کہتے تھے کہ ہم جو ہے بدھوں کو ماننے والے اور ہم آپ کو ماننے والے اور وہاں پر جو ہے لڑ رہے ہیں تم خدا کے اور کتاب کے ماننے والوں سے تو وہاں پر بھی وہ پیٹ رہے ہیں یہاں بھی ہم تمہیں پیٹیں گے یہ ایک ماحول تھا بنا ہوا یہ تھوڑا میں پیچھے آپ کو لے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس دن ہی ٹھیک جب مسلمان لوٹ رہتے تھے بدر سے اسی دن یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں کو فتح وہ روم کو حکومت کو فتح ہو گئی ہے اور امپائر جو زب سے دو چار ہوا ہے تو اس کو زیادہ توجہ سے میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی صداقت اور اسلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہے اگر آپ کوئی تفصیل سے سمجھیں اس واقعے کو ہوا یہ تھا کہ سن 602 سو دو میں سن چھ سو دو میں یعنی حدود اقدام کے اندر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو جب آپ 32 سال کے رہے ہوں گے 40 سال کے ان میں آپ کو نبوت ملی ہے اس کے بعد آپ بتیس سال کے تھے سن چھ میں یہ ہوا کہ روم کے اندر ایک انقلاب آیا فوجی انقلاب اور ان کے اندر ایک بادشاہ کی حکومت تھی مارس نام تھا بغاوت کر دی اور, مارس کو مار دیا اور اس کے پورے شاہی پریوار کو پورے کو ختم کر دیا جیسے آپ نے گا پچھلے نیپال کے اندر ہوا تھا پورا سب بچہ بچہ ختم کر دیا جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا شیخ مجیب کے خاندان کو ختم کر دیا تھا تو اس نے جو ہے مارس کو پورے خاندان کو جنرل نے فوج جنرل نے ختم کر دیا اور خود قبضہ کر لیا روم کی حکومت کے اوپر یہ سن 602 میں یعنی بھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا 32 سال کے تقریبا عمر تھی آپ کی شادی آپ کی ہو چکی تھی اور یہ آپ کی بچیاں پیدا ہو چکی تھی تو اس وقت یہ فوج انقلاب آیا اس سے پہلے بھی ایک انقلاب یہاں آیا تھا کسرا کا کسرا میرے ایران میں آیا تھا ایران کا جو بادشاہ تھا حسرو پرویز نام تھا اس کا یہ نوشیر وہاں جو مشہور ہے بادشاہ ہے اس کے لڑکا تھا حسر و پرویز وہاں پہ بھی ایک انقلاب آیا تھا اور یہ بھاگ کر کے چلا گیا, روم چلا گیا تھا اور اس نے پناہ لی تھیج کے یہاں پناہ لینے کے بعد وہاں پر رہا یہ اس نے حفاظت تحفظ کیا رومی حکومت کا اس کا مارس کو رکھا وہاں پر اور رکھنے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کی تو اس طرح سے یہ دونوں حکومتیں آپس میں شکار بھی ہو گئیں کہ یہ جو ایرانی حکومت کا بادشاہ تھا خسرو پرویز یہ گویا داماد بن گیا رومی حکومت کا اور میس نے اپنی بیٹی اس کو دے دی سن 602 دو میں جب اس نے فوج جنرل نے بغاوت کی پورے شاہ خاندان کو ختم کر دیا تو خسرو پرویز کو بہت غصہ آیا اور سن 603 میں اس نے حملہ کر دیا اس کے اوپر روم کے اوپر بدلہ لینے کے لیے فوکاس کے یعنی اس فوجی حکومت کو الٹنے کے لیے اس نے حملہ کر دیا یہ ابھی حضور نبی ہوئے نہیں رسول ہوئے نہیں 6 سا سال باقی ہیں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اس نے حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ اس نے رومی حکومت کو ختم کرنا شروع کیا اتنی تیزی کے ساتھ یہ شہر پہ شہر فتح کرتا چلا گیا وہ اس کی بس کی بات نہیں رہی فوکاس کے بس کی بات نہیں رہی بچانا چانچہ افریقہ کا جو ان کا گورنر تھا ہیرقل جس کو آج آپ مانتے ہیں رومی بادشاہ کی حیثیت سے ہیرقل جس کو عام دور سے کہتے بھی ہیں پوری تفصیل میں نہیں جاتے لوگ وہ اصل میں گورنر تھا وہ وہاں کا بادشاہ نہیں تھا اس کو لوگوں نے آمادہ کیا کہ تم آم. یہ رومی حکومت اس سے سنبھلنے رہی ہے سے تم چلو تم سنبھالو اور سنبھالنے کے بعد یہ آیا ہر اور اس نے جو ہے فوجوں کو منظم کرنے کی بات کوشش کی لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا اور چھ سو سولہ سترہ اٹھارہ تک کی پوزیشن رہی کہ صرف قطب دنیا یا پائے تخت جیسے دہلی ہے بس وہ ان کے ہاتھ میں رہ رومیوں کے اور سب کچھ چلا گیا ان کے قریب عیسائی قتل ہوئے بے تحاشہ قتل عام ہوا عیسائیوں کا ان کے مذہبی تبرکات بھی ختم ہو گئے ان کا پورا مصر سے شام سے فلسطین سے آرمینیا سے ہر جگہ سے ان کا حکومت ختم ہو گئی جتنے بھی اس وقت کے علاقے تھی. جو آج ہے عراق ہے شام ہے مصر ہے فلسطین ہے جتنے بھی علاقے اس وقت ہیں سب ان کے ہاتھ سے نکل گئے افریقہ کے علاقے. پورے علاقے نکل گئے صرف ایک چھوٹا سا قسم دنیا شہر ہے یہ سن چھ میں یہ ہوا مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کفوار نے ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے ابھی حضر گئے نہیں تھے مکے میں تھے مسلمان مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھا شکست نفاش ہو گئی ختم ہو گئے مٹ گئے سب کتاب کے ماننے والے اللہ کے ماننے والے رسولوں کے ماننے والے اور بدھ پرست اور آگ کو پوجنے والے اور سورج کو پوجنے والے جیت گئے اب یہی حشر تمہارا بھی ہوگا یہ مذاق اڑانا شروع کیا اس وقت سن چھ اٹھارہ میں قرآن کریم کی آیت جو سورہ روم کی پہلی آیت ہے یہ نازل ہوئی اس کے الفاظ کو غور فرمائیں اور پھر جو لوگ قرآن کریم کی صداقت پر شک کرتے ہیں ان کے سامنے پیش کریں اس پورے کیس کو یہ کس پارے میں قرآن کی روم ہے اور اس میں اللہ نے فرمایا الفلاک ترجمہ ہے کہ افلام آج رومی ہار گئے ہیں تمہارے برابر میں لیکن اپنے اس زبردست شخص کے بعد بہت جلد وہ ایک زبردست فتح حاصل کرنے والی سنین اور کسی بھی حالت میں یہ چیز نو سال سے زائد نہیں جائے گی ان نو برس کے اندر وہ تمام اقدار دوبارہ اور پوری کسرا امپائر کو ختم کر دیں گے کیوں للہ الامر من قبل و بعد کیونکہ سارے حکم زندگی کے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پہلے بھی اور بعد بھی و یومئذ یفرح المؤمنون من نصر اللہ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مسلمان بھی اللہ کی ایک فتا پر خوش ہوں گے یعنی اس دن مسلمانوں کو بھی ایک فتا الگ سے اللہ تعالی عطا فرمائے گا یہ ایک پیش تھی جو صرف نازل ہوئی سن 618 میں جناب ابو بکر نے اس پیشگوئی نازل ہونے کے بعد مشقی نے مکہ سے شرط لگا لی سو سو اونٹ کی یہ صرف نو سال کے اندر کیونکہ عربی قواعد کے اعتبار سے کا لفظ زیادہ سے زیادہ نو سال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نو سال سے اگر ایک دن بھی بڑھ جائے تو یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ عربی غذا کا لفظ جو ہے صرف ایک سے لے کے نو تک کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں گویا اس پیشگوئی کی ضروری تھا کہ 9 سال کے اندر یہ واقعہ ہو جائے مشہور جو مورخ ہے اس واقعے میں بہت سی کتابیں ہیں مشہور مورخ ہے دی فال آف دی یہ جو گیبن ہے ایڈورڈ گیبن بہت مشہور ہسٹورین ہے اس وقت موجودہ دنیا کا اس کی کتاب ہے انگریز انگریز ہے مودی اس کی کتاب ہے دی فال آف دی رومن امپائر ہسٹری آف دی فال آف دی رومن امپائر ان رومن امپائر کا اتار چڑھاؤ کی جو کہانی اور داستان ہے پانچ جلدوں میں ہے یہ اس کی پانچویں جلد کے اندر یہ پوری کہانی کہ کس طرح سے واقعات پیش آئے پیش گوئی پر قرآن کریم کی تفصیلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت جب کہ ساری دنیا سے رومن امپائر کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور صرف قسط دنیا کی چار دیواری میں چار دیواری میں روم کی حکومت تھی اس وقت قرآن کریم کی یہ پیش گوئی ایک حیرت انگیز اس سے زیادہ حیرت انگیز بات کوئی ہو نہیں سکتی سب سے زیادہ ناقابل یقین تھا یہ فقرہ اس وقت یہ بالکل ایسا تھا جیسے کوئی یوں کہے کہ ایک چھوٹا سا یعنی کوئی گاؤں جو ہے پوری دنیا پہ ایک دن فتح حاصل کر, کر لے گا یوں تو خود اللہ تعالیٰ جو وعدے حضور سے فرما رہا تھا کہ یہ چند مسلمان جو لٹے پٹے آئے ہیں یہاں جن کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے مدینے میں ایک روز یہ ساری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے یہ یہ بھی پیش گوئیاں جو ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ پیش گوئیاں خود ایک راجو خیز تھی ورنہ تو کیا کیا پیش گوئیاں لوگ کرتے ہیں آپ کے ایگزٹ پول آتے رہتے ہیں معلوم ہو کہ فلاں پارٹی جو ہے ون کر رہی ہے پورے اسٹیٹ میں اور لوٹ کے آداد بجا کے ایگزٹ پول الٹا رہا ہے بالکل چار دن میں پیشگوئی صحیح نہیں ہو پاتی پارٹی والوں نے کیا تھا کہ اگلے الیکشن میں جو ہے ہم تریپورہ اور کیرلا اور ویسٹ بنگال اور مدراس کے اندر بسی اقدار آ جائیں گے کہیں بھی نہیں آئے وہ ایک ہی اسٹیٹ میں تو ہیں بڑے, حساب سے، بڑے سوچ کے بڑے کمپیٹر کا استعمال کر کے لوگ کرتے ہیں اور غلط ہو جاتی ہیں لیکن قرآن کریم یہاں جو پیشگوئی کر رہا ہے وہ ایکزیکٹ ہے بالکل کے ساتھ ہے اور ساتھ میں یہ شرط کہ مسلمانوں کو بھی الگ سے خوشخبری ملے گی جو ظاہرے ایسے فورکاسٹ صرف اللہ تعالی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اتنی ایکوریٹ چنانچہ جناب 1618 میں یہ 618 میں ایت نازل ہوتی ہے اور بالکل حال یہ ہے کہ ان کے مذہبی تبرکات تک چلے گئے عومیوں کے اور یہ شراب و کباب میں ایسا مست ہوا تھا یہ یہ جو ہرقل جو افریقہ کا گورنر جس نے اس کو ختم کر دیا تھا فوی جنرل کو دوبارہ انقلاب لیا تھا یہ اور اس نے فورکاسٹ کو ختم کر کے اس کو تحتی کر کے قبضہ کر لیا تھا جو کچھ بھی تھوڑا بہت اس کو ملی تھی ایسا تھا اس کے ایک بھانجی تھی اس کے ساتھ عائش و شرشرت اور نشے میں اور کچھ اس علی شاہ تھے ہمارے اس مغل دور حکومت میں اس طرح کا تھا کوئی امید نہیں تھی کہ وہ کوئی انقلاب کرے گا تو گبن نے خود لکھا ہے کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہی وہ آدمی جو بالکل شراب و عیاش یا علی شاہ بنا ہوا تھا اچانک جول سیزر بن گیا وہ چھ سو اٹھارہ میں یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد اس میں کون سی طاقت بھر گئی کہ اس نے قسم کھائی کہ میں جب تک کی کلیسہ میں جا کر کہ جب تک میں یعنی نکلا وہ چھ سو بائیس میں چھ سو بائیس میں خیال کا چھ سو اٹھارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے چھ سو بائیس میں وہ اپنی فوجوں کو منظم کر کے نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنا خواہوہ مقام حاصل کروں گا اس نے آرمینیا کی طرف سے حملہ کیا کسرا حکومت کو پر سمندر کے اوپر سمندر کس سائڈ سے پھر دوسرے سائڈ سے چھ عملے اس نے ایک کے بعد ایک کیے اس کے بعد اس کی تفصیلات ہیں جی کہ وہ مجھے دس میں بیان اس میں نہیں کرنا ہے لیکن چھ سو بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس اور اس میں نینوا کے مقام پر چھ ستائیس میں اس نے اسی شکست فاش کسرا امپائر کو دی کہ وہ جو اس کا محل تھا وہاں سے وہ بھاگ گیا حالانکہ یہ پوزیشن آ چکی تھی کہ یہ خود ہرقل بھاگنے کی فراق میں تھا اور اس نے سارا سامان اپنا نکال لیا تھا اور بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کے روکا پادریوں نے کہ تم اللہ کے واسطے رک جاؤ یہاں اور حکومت جو اللہ نے تمہارے حوالے کی ہے اس کو چھوڑ کے جاؤ یا مر جاؤ یا اپنے عوام کے ساتھ جیو اور مرو جو ان کا ہو وہ تمہارا ہونا چاہیے یہ حالت اتنا مایوس ہو گیا تھا یا پھر ایسے حالات پلٹے کہ زبردست شکست ہوئی اور دسمبر سن میں یہ مکمل دسمبر سن چھتا 20 دسمبر سن میں میں ایسی شگست نصیب ہوئی ایسے ٹکڑے اس کے ہوئے حضور ابس کا نامے مبارک گیا تھا اور کس نے اس کے, کے ٹکڑے چاک کر دیے تھے اس دو تین دن, دن پہلے کی بات ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ جس طرح خط کے ٹکڑے چاک کیے ہیں اس طرح سے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ہوتے ہی اس کے ٹکڑے بکھر گئے اور بالکل وہ رتنگیز واقعات جس کو آج انگریز ہسٹورین تک نہیں سمجھ پاتے کہ کی ایسا کیسے ہو گیا خود ان کا جو معتبر مورخ ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا اور خالی اتنی بات بھی ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن یہ کہ بدر کی اس فتح کے بعد جب مسلمان لوٹ رہے ہیں مدینہ کو تو راستے میں یہ خبر ملی کہ وہاں پر جو ہے حکومت کا تختہ لوٹ دیا گیا ہے خطو پرویز کی اور وہاں پر رومیوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی ہے اور اس طرح مسلمانوں میں خوشی کی دوہری لہر دوڑی اور ابو بکر صدیق اللہ علیہ نے اپنے سو اونٹ شرط کے اصول کی اس شرط جائز تھی اور یہ قران کے وہ پیش گئی تھی کہ اے وہ مےدی یفرح المؤمنون ربنا اس روز مسلمان بھی اللہ کی ایک وحدت پر خوش ہوں گے کسی بھی انسانی لینگویج میں اپ اس واقعے کی ترجمی نہیں کر سکتے سوا اس کے کہ یہ اللہ تعالی کا بتا فورکاسٹ تھی اور اللہ کے اشارے پر یہ سارے احکامات ہوئے اور اللہ نے سب کچھ کیا جس کے ہاتھ میں سارے للہ الامر من قبل و بعد وہ چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن کر سکتا ہے چنانچہ یہ ساری تفصیلات خود انگریز میں دعوے موجود ہیں اس کے لیے مسلمانوں نے شرط نہیں ہے اور اس کی کوئی توجی وہ بھی نہیں کر پاتے کہ اتنا صحیح اور ایکوریٹ انداز میں دن اور تعین تعین تاریخ کے ساتھ یہ کس طرح پوری ہوئی یہ پیش کوئی جو قرآن کریم کی تھی تو وہاں سے لوٹے آپ مدینہ پہنچے راستے میں یہ خوشخبری سنی کہ روم روم روم کو زبردست فتح حاصل ہوئی ہے اور مسلمان شرط جیت گئے ہیں اور اس کے بعد آپ پہنچے مدینہ اس دوران حضور کی صاحزادی جناب رقیہ کا انتقال ہو گیا جناب عثمان اسی دن انتقال ہوا بدر صدر رمضان کو ہوئی ہے یہ لڑائی تو اسی روز جناب عثمان کو چھوڑ تھے وہیں اور وہیں مدینے میں ان کی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا جناب رقیہ کا آپ جب مدینہ تشریف لائے اور لانے کے بعد وہاں قیدی آپ کے ساتھ تھے اب یہاں ایک پیغمبر کا کردار اور ایک بادشاہ کا کردار آپ دیکھیں یہ قیدی آپ کے ساتھ تھے تو یہ قیدی مسجد نبی میں ستونوں سے باندھ گئے یہ قیدی رسیوں سے بڑے بڑے سردار اور اس میں کون کون تھے قیدیوں میں حضور اقبال کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلی سگے چچا جناب حمزہ کے بھائی حضرت علی مرتزہ کے سگے بھائی جناب اقلی ابن طالب حضور کے سگے داماد بن ربی ابو ابر صدیق کے بیٹے یعنی بالکل اپنے باپ ادھر تو بیٹا ادھر ایسا تھا حضور کی بیٹی جناب زینب کے شوہر جناب ابو العاصف ربی قیدیوں میں موجود تھے وہ بھی ان کو بھی ستون سے باندھا گیا اور کوئی سلوک الگ الگ نہیں رکھا آپ نے کہ یہ میرے چچا ہیں لہذا ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے یہ میرے داماد ہیں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے ایسا کچھ نہیں بلکہ سب کو ستون سے باندھا گیا رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی صابع کے رام نے پوچھا کہ حضور نیند نہیں آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں عباس کے کرانے کے آواز آ رہی ہے صاحب گرام نے رس کیا کہ رسول اللہ بندشیں ڈھیلی کر دیں ان کی ہم تاکہ وہ کرائیں نہیں آپ نے فرمایا نہیں صرف عباس کی نہیں سب کی بندشیں صرف اس لیے کہ وہ میرے چچا ہیں ان کا ہر جرم جو ہے اس میں پر پردہ ڈالا جائے یہ تو آج کل کا سیاست دانوں کا طریقہ ہے کہ اپنی بلی بھی بیگم صاحب ہوتی ہے دوسرے کی بیگم صاحب بھی بلی ہوتی ہے یہ تو آج کل کا طریقہ ہے کہ اپنے جرائم ہوتے ہیں تو جو جرائم کو آشکارا کرتے ہیں انہیں کو پھانس لیتے ہیں یہ تو آج کل کے سیاستدانوں کا طریقہ ہے کہ اپنا اپنے کا جرم جرم نہیں دکھائی دیتا اور دوسرا دوسرے کے فرضی جرم لگا دیے جاتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے سب کی بندشیں کھلے ان کو ان کو روٹی کھلائی اور اپنا بھوکے رہے یا کھجوروں پہ گزارا کیا جناب وسلم عمر کے بھائی جناب حضیر ابن عمر قیدیوں میں تھے اور اسی گھر میں حضور نے رکھا جس میں جناب مسبن عمیر تھے بھائی کے پاس رکھا انصاری کے ایک بھائی بن گئے تھے مواقع کے ذریعے جناب مسبن عمیر نے کہا کہ دیکھو بھائی انصاری ذرا دیکھ بھال لکھنؤ باغ میں جائیں کہیں یہ ان کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے پھر یہ میں بہت بھاری رقم دے گی چھڑانے کے لیے بہت بھاری رقم دے گی تو حضرتن عمیر نے کہا کہ بھائی تم میرے بھائی ہو کر ایسی بات کہتے ہو کیا یہی تعلیم دی ہے تمہیں اسلام نے بھائی کا یہی حق بتایا اسلام نے تمہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں پکڑ کے رکھنا اور ان کی ماں بڑی مالدار ہے اور بھاری فضیا دے گی تو مصف نبید نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو میرا بھائی وہ ہے جو تمہاری مشقیں کسرا جو تمہارا جو تمہیں باندھ رہا ہے رسی سے میرا بھائی اصل میں وہ ہے تم میرے بھائی نہیں ہو اسلام قوت کا اتنا بڑا رشتہ ہے کہ یہ خون کے رشتے اس کے آگے ہیچ ہیں ہمارے درمیان جب سے یہ اہمیت ختم ہوئی کہ ہم نے اسلام کے اس رشتے کی اہمیت کو فراموش کیا ہر وہ آدمی محمد رسول اللہ کے خاندان سے وابستہ ہے اور جو ان کا کلمہ پڑتا ہے اور جو اس عظیم برادری سے وابستہ ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سو کروڑ کی تعداد میں سو کروڑ کے تعداد میں جو قافلہ اور جو خاندان پوری دنیا میں بکھرا ہوا ہے ہم اس کے فرض بنے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے آپ چھوٹی چھوٹی برادریوں میں بیانٹتے ہیں ذرا سی برادریوں میں بانٹتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاکٹس بناتے ہیں ہم اپنے سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہوتے ہیں ذات پات کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے شکر پارے بن جاتے ہیں ہمارے چوڑائی میں بھی کٹتے ہیں لمبائی میں بھی کٹتے ہیں اور یہ ہمارے شکر پارے بن جاتے ہیں اور ہمارے دشمن صورت حال سے خوش ہوتے ہیں برادریوں کے نام پر جب ہم اپنی جماعتیں بناتے ہیں تو ہمارا وہ اسلامی رشتہ کمزور ہوتا ہے جو ہمیں ایک قوم ہونے ایک ملت ہونے کا احساس دیتا ہے دنیا میں کسی برادری کو یا کسی سرحد کو یا دنیا میں کسی پہاڑ کو یا دنیا میں کسی بادل کو یا ندی نالے کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اس برادری کو تقسیم کرے یعنی اللہ کا پڑ... کلمہ پڑھنے والی اور رسول کا کلمہ پڑھنے والی یہ ایک ہی بے سرشار ہے لا اللہ رسول اللہ کا رشتہ دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے اب دیکھیں کہ ہم ایک مولانا کے مرید ہوں تو آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں اور ایک پیر صاحب کے مرید جو ایک ساتھ قوالی میں بیٹھتے ہوں تو آپس میں کتنا ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے ہیں بھی نہیں محبت کا کوئی احساس نہیں دڑ رہا میں رشتے سے میرا بھائی ہے میں اسے گھر کے دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو بانٹ رہا ہوں اس کے اوپر براضے میں بانٹ رہا ہوں پیشے پہ بانٹ رہا ہوں میں اپنے آپ کو رات پات بانٹ رہوں میں اپنے آپ کو یہ اسلام کے سکھائی ہوئی تہذیب نہیں ہے یہ دشمنوں کے سکھائی ہوئی تہذیب ہے اور یہ اونچ نیچ کا جو ہم نے اپنے اندر تصور پیدا کیا اسی نے ہمیں ایک چھوٹی سی ملت بنا دیا ایک ایک سو کروڑ کی ملت سے چھوڑ کے ہمیں چھوٹے چھوٹے اس میں خانوں میں تقسیم کر دیا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے تیز مارخانی کی ہم نے دنیا سے تھوڑا رشتہ اخوت کا ہوتا ہے ایسے جیسے میں نے بھی کہا تھا خون کوئی چیز نہیں سگے بھائی لڑتے ہیں آپس میں رشتہ ہے خیالات کا دل کا دل کی سوچ اگر ایک ہے تو آدمی کہیں بھی رہتا ہو وہ میں کسی نے سے لگ جاؤں گا اور خیرات ہمارے الگ ہیں اختلاف ہے تو ہمارے درمیان دوری ہو جائے گی ساتھ رہنا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے اور ایک زمان بولنا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے ایک زمین پہ رہنا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے حقیقت نے اگر دیکھا کر کے یہ اس طرح سے جو قوم بنتی ہے وہ تو جانوروں کی بنتی ہے رہ رہے ہیں یا ایک طرح بھونک رہے ہیں کتا کتا ایک ہے اس کو رشتہ تھوڑی بنتا ہے وہ اس کو پھاڑ کھا رہا ہے اس کو پھاڑ کھا رہا ہے بھائی ہم ایک ہی زبان بولتے ہوں لیکن میں اس کو گالی مکرا ہوں وہ مجھے گالی مک رہا ہے اسی زبان میں تو کہاں رشتہ ہوا رشتہ جب ہوتا ہے جب اس کی سوچ وہی ہو انداز جو میرا ہے جو سوچ وہ ایمان وہ عقیدہ وہ اعتقاد جو میرا ہے وہ اس کا ہو تو بنتا ہے رشتہ اور خالی یہ کہ میں بھی وہ زبان بول رہا ہوں چاہے یہ بول رہا ہے تو اس سے رشتے بنتے ہیں اور نہ اسے رشتے پھٹتے ہیں نہ اس سے قوم تشکیل پاتی ہم لڑتے ہیں دنیا میں دیکھیں گور کالے کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے زبانوں کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے نہیں اس طرح سے رشتے نہیں ہو سکتے بہر اللہ کے رسول نے صاحب کے نام تربیت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ یہاں پر دیکھیے صہیب رومی بھی ہیں بلال ہبشی بھی ہیں فارث صاحب سلمان بھی ہیں لیکن سب پہچانے نہیں جا رہے ہیں کہ یہ بلکہ حضور تو اپنے گھر سلمان فارجو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر والے ہیں سلمان و یہ تو ہمارے گھر والے ہیں اور جب حضور پوست کھود رہے ہیں خندپ تو مٹی مطلب ساتھ ساتھ اٹھا رہے ہیں ڈھو رہے ہیں حالانکہ کہاں کے رہنے والے اور پھر غلام اور آقا سب ایک ساتھ حقیقت میں یہ تو ہمارا دل بھی مانتا ہے اس بات کو جب تک دل نہ ملے ہوئے ہوں تب تک کوئی اپنایت نہیں بنتی اور دل ملتا ہے سوچ سوچ ایک سی ہو اور خالی یہ فرضی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ٹپ ٹاپ کی کہ کی، صاحب ناچ رنگ کا رشتہ ثقافت کا رشتہ یہ تو سب بیکار کی بات ہے یہ سب بیکار کی باتیں ناچرنگ سے کوئی رشتہ بنتا ہے یا ثقافت سے تو ناچ کی محفلوں میں ہنگامے ہولڑ نہ ہوا کرتے کتنے ہلڑ جاتے ہیں شراب پی کے کیسے ایک دوسرے کو اور لوگ مارتے ہیں یہ ثقافت کا رشتہ کہاں کام آتا ہے کہاں کام آتا ہے یہ سب بیکار کار باتیں رشتہ حقیقت میں صرف یہ ہے کہ جس طرح میں سوچتا ہوں اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں اگر آپ سوچتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں ایک ہوں گے ورنہ ہم ایک نہیں ہوں گے تو اخوت بتائی کہ یہ ہے میرا بھائی تم نہیں ہو میرے بھائی تم میرے بھائی نہیں بلکہ یہ ہے میرا بھائی اس کے بعد جو ہے حضور اقدو نے صاحب اکرام سے مشورہ فرمایا کہا کہ ان قیدیوں کو کیا کریں اسلام کے اوپر اسلام کا اسلام غلام بناتا اور آج کل صاحب ہیومن رائٹس ہیں انسانی حقوق ہیں اور بڑے صاحب چرچے ہیں جنگی قیدیوں کے بڑے چرچے ہیں لیکن ہم دیکھیں حضور اب بھی جنگ کے قیدی لائے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا صاحب کے بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کپڑے دیے نئے بنا کر اور اس کے بعد جب بات آئی تو یوگر صاحب سے کچھ پیسے لے لیے جائیں چھوڑ دیے جائیں <t> جناب عبر <t> صدیق نے کہا عمر فاروق تو سخت ہے اپنے فاروق نے کہا نہیں nah, حضور ایک کو بھی چھوڑیے تو بڑے سرکش بڑے مشکل سے ہاتھ میں آئے آپ نے پھر چھوڑ دیا تو پھر بھاگ جائیں گے اور پھر پیدا کریں گے بلکہ حضور میں تو یہ مشورہ دوں گا نے فرمایا کہ آپ حمزہ کو حکم دیں کہ وہ عباس کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں حضرن نے کہا یعنی حمزہ حضور کی چجائے عباس کیا حضور حمزہ عباس کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں علی مرتضی عقیل کو اپنے ہاتھ سے ختم کریں اور میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ختم کروں آپ مجھے حکم دیں تاکہ ہم یہ بتا دیں دنیا میں کہ ہمارے نزدیک ایمان و اعتقاد ہے رشتہ نا کہ خون یہ حضور نے فرمایا لیکن حضور نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے آپ کی رحمت العالمی کی نشچین کی شان آپ کی دل میں شفقت اور محبت بندگان خدا کے لیے تھی ابو الصدیق نے فرمایا کہ یار رسول اللہ ایسا کریں کہ ان سے کچھ پیسے لے کے چھوڑ دیں انہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان سے کم پیسے لیں کسی سے ایک ہزار کسی سے دو ہزار کسی, دو ہزار, کسی تین ہزار زیادہ زیادہ چار ہزار یونیفارم ہے اب صدیر اللہ علیہ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان سے یوں کہیں کہ وہ پڑھا دیں کچھ بچوں کو جن سے لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ پڑھا دیں کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا انسار کے بچوں کو یہ ان کا فری ہوگا انہیں چھوڑ دیں آبا. آبا کہا, ہو یہ کل کو کے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آپ کا حمایتی بنا دے یہ آپ ہی کے اپنے ہیں آپ ہی کے لوگ ہیں آپ کی قوم کے آپ کے عزا اوقاد ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائے رحم کا معاملہ فرمائے اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند فرمایا اور آپ نے جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے کہا کہ تم کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اب ذرا ایک منٹ یہاں رک کے سوچیے کیا ہے جو مدرسے میں ہوتا ہے جس کو تہذیب ہے اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنے لکھنے کا اسلام میں حکم نہیں یہ نہ اس کو اسلامی علم مانتا ہے یہ مکہ کے دشمن کیا سکھا رہے تھے صاحب کرام کو فقہ پڑھا رہے تھے کیا جی یہ, نہیں ہے یہ تو کافر تھے یہ کیا پڑھا رہے تھے جن کو حضور نے اس کام کے لیے مقرر کیا کہ انہیں پڑھاؤ ظاہر نہ تو نماز کے مسائل بتا رہے تھے نہ حضور کا طریقہ سکھا رہے تھے یہ تو اسی معنی میں لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے جس کو عام آج کل آپ ماڈرن سکول سبجیکٹس کہتے ہیں جس طرح سے کہتے ہیں جس کو آپ علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہی تو حضور نے نہ آپ کی کیا اور توجہ کر سکتے اور پھر آپ نے علم کو کتنی اہمیت دی کہ آپ نے ان کو استاد کا مقام دے دیا اپنے بچوں کے لیے اور انہوں نے پڑھایا ان کو اور آپ نے ان کی جامکشی کر دی اسی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جناب ابوال ابن نے رمی جو حضور کے داماد ہیں قیدیوں میں تھے ان کے لیے بھی اسپیشل اسٹیٹس نہیں تھا انہوں نے ایک ہار پیش کیا اپنے فدیا میں یہ ہار حضور دیکھ آنسو آنسو دیکھو دیکھ خدیجہ کا ہار تھا یہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا جہیز میں اور وہی آج فدیے میں آیا تھا ہار خدیجہ سے بے حد محبت ہی ہوگا مسلم وہ وبا شار ہر دکھ سکھ ساتھ دینے والی ہر مصیبت میں ساری دولت لٹوا دی حضور کے اوپر ہر مصیبت میں کام آئی اپنے بیٹے قربان کر دی حضور کے اوپر جب تک اس تذکر آتا تو آپ آپ دیدہ ہو جاتے تھے آج ان کا ہار دیکھا تو رونے لگے حضور سلام لیکن یہ نہیں کہا کہ اس ہار کو فری میں نہ لیا جائے چاہتے تو کر لیتے آج کل جو جمہوریت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن جو جو دل چاہتا کرتے رہتے ہیں حکمران لوگ پوچھتے ہیں کیا کسی سے لیکن حضور صاحب کے سے پوچھنے کے لیے تو پابند تو نہیں تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ تم اگر اجازت دو تمہاری کیا رائے ہے یہ ہار میں اس کی ماں کی یادگار ہے بیٹی کو واپس کر دو اس کے بدلے کچھ اور طے کر لوں ان لو ان سے اگر تم اجازت دو صاحب کے سے کہہ رہے ہیں حضور صلح. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں نا سیرت یہ ہے تو صحاب رام سے پوچھا آپ نے کہ یار میں دے دوں آپ دیدا ہو گئے صحابی قرآن نے پوچھا حضور آپ تو رہے ہیں؟ یار وہ جس کے چوبیس برس کی ہاتھ تھا ساتھ میں زندگی میں باون سال کے ہو گئے تھے اس کے بعد تک ساتھ رہے کتنی لوگ بہت سی خواتین کو پیش کرتے ہیں وفاداری اور وفا آری میں میں تو کہتا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کے لوگوں کو نام بھی نہ لگ جاتے ہیں اب تو لیکن یہ کہ خدیجہ کی مثال نہیں ہے وفا شاری میں اور اس رشتے کی پاکیزگی میں جو محمد رسول صلی اللہ وسلم خدیجہ میں تھا واپس کر دوں صاحب کرم سے کہا میں اگر یہ اجازت دو صاحب کرم تو خود آپ دیزات آپ نے فرمایا زینب کو بھیج دو تم بس یہ پھر دیا ہے واپس جو تمہاری نگاہ میں بیٹی ہے ہماری زینب اس کو واپس بھیج دو اور تم آزاد دو. اس طرح سے جناب عباس سے بھی دیا لیا گیا جو آپ کے چچا تھے جناب عقیر سے بھی لیا گیا علی مت کے سگے بھائی سے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں رکھا گیا مالی غنیمت کے اوپر کچھ تھوڑا سا اختلاف تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بھائی ہمیں ملے عرب کا قاعدہ یہ تھا لڑائی کے بعد سارا مال اپنا سمجھتے تھے جو بھی حاصل ہوتا تھا اسپائس آف وار جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر آج بھی قاعدہ یہی ہے دنیا کے انٹرنیشنل لا میں کہ جو بھی ملتا ہے میدان جنگ میں ان کے ہوتا ہے فوجیوں کا جو ہوتے ہیں صاحب کے رام بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ہے قرآن کریم کی سورے انفال کا انفال کا لفظ بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری جد و جہد کا بدلہ نہیں ہے بلکہ تو ایکسٹرا انعام ہے بدلہ تو آخرت میں ہے بدلا تو اللہ دے گا اس کا یہ تو خالی نفل ہے جو فریمی مل رہا ہے اوپر سے اس کے لیے کچھ لڑنا نہیں اور یہ تو اللہ رسول کا ہے جس طرح چاہیں تقسیم کرنی جیسے تو یہ ایک تربیت صاحب نام کی اس طرح سے قرآن کریم دے رہا ہے سارے پرانے زاویے سوچنے کے بدلے اللہ کی تعریف ہے اس نے فتح دی اس نے سارے لشکروں کو آج کل تو قاعدہ یہ ہے کہ واہر میں دیکھو ہم کتنے سے لوگ تھے کتنے ہوئی طاقت کو ہم نے ہرایا ہماری اب قوموں کے دب دبے گائے جاتے ہیں شان گائی جاتی ہے سینہ پھلایا جاتا ہے ان کا ان کی کچھ ہوتا ہے لیکن اسلام نے سکھایا کہ نہیں آجزی ان کی ساری اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے سارا کریڈٹ اللہ کو اپنے آپ کو نہیں دیا نہ حضور نے اپنے آپ کو دیا نہ صاحب کے نام کو حالانکہ کریڈٹ دینے کے لیے تو بہت کچھ تھا ٹو ہتھیار تھے اور کچھ بھی حساب نہیں تھے اور اللہ نے اتنے بڑے دشمن کے مقابل میں فتح دی جتنے چاہتے ڈینگے مارتے جا کے ماری جاتی ہیں کچھ نہیں تو جو کچھ اللہ نے کیا اکیلے اللہ نے کیا اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ہوتی ہے ایک مسلمان کی ایمان و اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے عزت اور ذلت سب کچھ اللہ دیتا ہے یہ سب آپ نے بعد میں سابق رام کو سمجھایا لیکن یہ کہ کیا اس کے بعد وہ دشمن خاموش ہو اتنا بڑا زخم کھانے کے بعد ان کے سارے سردار مارے گئے پکڑے گئے ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ایسی حضیمت سارے میں ان کی خفت اور رسوائی ادھر او مسلمانوں کا دبدبہ بڑھ گیا منافقین کے اوپر یہودیوں کے اوپر تو کیا اس کو برداشت کر سکتے تھے صورت حال کو یہ ممکن نہیں تھا چنانچہ اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک دار النوا جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس میں اجلاس بلایا اور اس کا جواب جواب کیا دیا جائے کی اس میں کس طرح سے اس کی ایک نئی تیاری کرنے کا فیصلہ کیا اگلے درس میں آپ سنیے گا علامہ صلی علامہ